یہ اصل میں ہوا یہ خارجی دعوے دار تھے حضرت علی ردی اللہ عنہ کے ماننے کے جی حضرت امیر ماویہ کے مخالف ہوا یہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعال ان اور حضرت امیر ماویہ کے درمیان سلو ہونے لگی تو ایک طرف تھے حضرت ابو موسا آشری اور ایک طرف تھے حضرت امر ابن آس اس میں یہ ہوا کہ دونوں نے ان کو حکم مان لیا یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ اس کے وجود کی ابتدا جو جن کو ہم خارجی کہتے ہیں انہوں نے اس زمانے کے تمام صحابہ حضرت علی امیر معاویہ سمید سب کو کافر قرار دے دیے اس نے کہا کہ حکم تو اللہ تبارک و تعالی تو آپ نے تو انسان کو حکم مان لیا جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کئی آیتوں سے سمجھایا وہ لوگ تو سمجھ گئے مگر بعض لوگ جو نہیں سمجھے انہوں نے ماض اللہ صاحب کرام علی مدوان کو بھی کافر قرار دے دیا اور یہی وجہ حضرت علی رضی اللہ کے قتل کی ہے ایک بات اب آئیے راوضی اور شیعہ شاہ عبد العزیز محدید دہلی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی زخیم کتاب لکھی تقریباً کوئی ہزار آٹھ سو صفات پر شیوں پر پوری تحقیق کی ہے اور شیعوں کے راوزیوں کے چوبیس فرقے گنا ہے ان میں جو نارمل فرقہ ہے جو اہل سنت سے ذرا قریب ہے وہ ہے تفضیلیہ یہ شیوں کا سب سے نارمل فرقہ اور تفضیلیہ جو ہے اس کو تفضیلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساری حدیثوں کو حذف کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صاحبہ کرام یعنی ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضر عثمان غنی ردوان علی اجمئی ان سب سے وہ افضل جانتا اور ان کو افضل جاننا بے شمار حدیثوں کا انکار ہے اس لیے اس کو تفضیلی کہا گیا یہ تو ان کا ایک, ایک نارمل فرقہ سب سے گمراہ فرقہ جو راوزی اور شیعوں کا ہے آج بھی وہ زندہ ہے بلتستان یہ جو شمالی علاقہ جات ہے یہاں ہیں وہ اور یہاں یہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں اور قرآن کی سائ سے استدلال کر دیں وہ علی العظیم حالانکہ اللہ کے جو اسمائے گرامی ہیں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی بھی ہے تو اس کو ہم اپنے حضرت علی سے اس پر ممتبی کر کے کہتے ہیں یہ حضرت علی کا ذکر ہے کہ وہول علی العظیم تو وہ جو سب سے غالی فرقہ ہے وہ حضرت علی کو خدا مانتا ہے اور اس کی بظاہر علامت یہ ہے ظاہر اب کسی فرقے کو شکل و صورت یا لباس سے تو پہچاننا ممکن نہیں ان کی عام طور پر بول چال میں پہچان یہ ہے کہ وہ سلام علیکم نہیں کہتے یا علی مدد کہتے ہیں مولا علی مدد یہ ان کی پہچان ہے کہ جو حضرت علی گودا مانتے تو یہ شیعہ اور راوزی فرقے ہیں اس میں چوبیس قسمیں ہیں جس کی ایک ایک فرقے کی ڈیٹیل شاہ عبد العزیز محدید دےلوی رحمت العلیہ نے اپنی اس کتاب میں تحریر فرما دیا اس کو دیکھا جا جو بہت جی پی صاحب